بسم اللہ الرّحمٰن الرّحم الحمد تعالی والصلاة والسلام على رسول اللہ عالیہ و صلاحت و سلام رسول و اللہ علیہ وَََََََََََََ بعد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی کو ان کے تہوار پر مباركباد دینا گویا صلیب کو سجدہ کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نصرانی جناب عیسی ابن مریم کو ابن اللہ کہتی ہے نہ کہ ابد اللہ حالانکہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں علیہ صلاۃ وسلام دوستوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی دو عیدوں سے متعارف کروایا ہے جن میں اہل اسلام خوشی کا اظہار کرتی ہیں ان دو عیدوں کے علاوہ اہل اسلام کے پاس کوئی تیسری عید نہیں ہے اگر ہوتی تو اللہ کے رسول اس کی ضرور تعلیم دیتے جس نبی نے ہمیں استنجا کرنے تک کی تعلیم دی ہے وہ تیسری عید سے بھی ضرور امت کو متعارف کرواتے لیکن ہم دیکھتے ہیں دو عیدوں کے علاوہ عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ان دو کے علاوہ کسی تیسری عید کا وجود اسلام میں نہیں ہے فرسٹ جنوری اسوی سال کا پہلا دن ہے میلادی سال کا جس میں نصرانی ہیپی نیو ایئر کے جشن مناتی ہیں محفل منعقد کرتی ہیں اور ان میں طرح طرح کی خرافات منکرات شرکیات جن کا وہ ارتکاب کرتی ہیں وہ کسی بھی صحب عقل سے مخفی نہیں ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تقلید میں کچھ کلمہ کو مسلمان بھی انہیں چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں ہیپی نیو ایئر کی خوشی میں محفلیں منعقد کرتی ہیں جو کہ جنوری کا پہلا دن ہے اور وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط اور گانا بجانا موسیقی دیگر منکرات اور پہلی بات تو یہ جو سب سے اشد ہے وہ یہ کہ یہ فعل ان غیر مسلموں کی تقلید میں کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ فرسٹ دن جو ہے جنوری کا جس میں وہ جشن مناتے ہیں یہ ان کا مذہبی تہوار ہے اگر آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں تو آپ کے سامنے یہ بات ہو جائے گی کہ یہ ان کا ندوی تہوار کا دن ہے جس میں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل اسلام کے لیے قطعا جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کریں انہیں مبارکباد دیں اور ان کے کسی فعل میں ان کی تقلید کریں کیونکہ صحیح بخاری میں جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے تو لہذا اس فعل میں بڑا خطرہ ہے اہل اسلام کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ توبہ کرنی چاہیے جو لوگ اس چیز میں شرکت کرتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور ان فضول محفلوں میں مجلسوں میں اپنا مال صرف کرتے ہیں اللہ جع نے اس چیز سے منع فرمایا ہے واکول و اشرف والا کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو اور وہاں جو اسراف ہوتا ہے مالی اسراف تو ہے ہی ہے لیکن جو ایمان اور تقوی کی توہین ہوتی ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے لہٰذا میں گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے جو اس قسم کی محفلوں میں مال خرچ کرتے ہیں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں جو کل قیامت کی دن کے دن کے کام آئے گا اس زمین پر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں اہل اسلام بھوک پیاس سے مر رہے ہیں ہمارے شامی بھائی کس آزمائش سے گزر رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں عراق میں اہل اسلام کے لیے کیا مشکلات ہیں ہم جانتے ہیں کشمیر میں بورما میں اور دیگر جگہوں پر جو کچھ اہل اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا اموال ان لوگوں کی مدد میں خرچ کیجیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ جع کا شکر بجا لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن جیسی نے ادا کی ہے اور شکر اس طرح نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اس طرح کی جو ہے نحفلیں منعقد کریں جو کہ یہود و نصارہ کی تقلید میں ہیں اور وہاں دڑھلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گھانا بجانا اختلاط اور دیگر منقرات کا ارتکاب کریں بلکہ شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل اعلیٰ کی تعریف کریں اس کی بارگاہ میں توبہ کریں استغفار کریں اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کریں اللہ جعلیٰ کی عبادت کریں اور اس سے مزید نیکی کی توفیق طلب کریں اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی سنت کی اتباع کریں اپنے لیے اور دیگر اہل اسلام کے لیے دعا کریں میں نے یقین کیجئے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بہت سارے دوست اللہ تعالیٰ انہیں اچھا فہم اچھی سمجھ ادا کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل سے یعنی مال سے نوازا ہے لیکن وہ مال خرچ ہو رہا ہے اس طرح کی لغو مجلسوں میں فالتو مجلسوں میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس طرح اللہ جل اعلی مال سے برکت ختم کر دیتا ہے کیونکہ گناہ جو ہے یہ انسان کی زندگی اس کے گھر اس کے مال اولاد سے برکت جو ہیں یہ ختم کر دیتی ہیں اللہ جل نے ایک جگہ ارشاد فرمایا دہر الفساد فی البر والبحر بما البا کا الناس کہ بد اللہ امین اللہ خشکی اور تریمی جو فساد برپا ہوتا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اللہ کی طرف یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کو مزہ چکایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے استعانت کریں اور استقامت طلب کریں اور ان منکرات سے باہر نکلیں اور ایک اور بات ہمارے ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے ہم فرسٹ جنوری کو جشن نہیں منائیں گے بلکہ ہم پہلی محرم کو جشن منائیں گے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی محرم کو جشن منانے یا کچھ کرنے کی کیا دلیل ہے اگر فسٹ محرم کو کچھ اظہار کرنا افسوس کا یا خوشی کا یا کوئی محفل منقد کرنا یا کوئی دیگر فعل کرنا اس کی کوئی اصل ہوتی تو اللہ کے رسول امت کو ضرور بتلاتے لیکن اللہ کے رسول نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہاں اللہ کے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ دس حرم کا روزہ رکھا جائے آپ نے رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم بھی دیا اور فرمائے آئندہ سال زندہ رہے تو نو محرم کا بھی رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی تعلیم ہے جلیل ہے لیکن کچھ محفل منعقد کرنا یا کچھ ایسی ایسی افعال کرنا جو نبی علیہ صلاۃ والسلام کی سنت ثابت نہیں ہے ان کی تو کوئی اصل نہیں ان کا ترک لازم بلکہ واجب ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عظلال تمام اسلام کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا کرے وما علیہ البلاغ و اللہ علیہ نبی محمد و علی علیہ وصحب اجمائین